بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اقرأ بسم اللذی خلق اے نبی اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا خلق من علق جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا اقرأ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے علم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا علم ما لم يعلم اس نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا کل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 اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا ألم بأن اللہ کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا لم دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے نیتنطن خوفیاں یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بعد تو وہ اپنے یارانے مجلس کو بلا لے ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے کلب دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا